ناظرین سلسلہ ہے علم کی کہکشا گلیکسی آف نالج انشاءاللہ عزوجل اللہ میں معمول اس میں دار سنن سے مولانا مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ پرٹیکولر موضوع ہے اور آج کا موضوع ہے ذکر و عبادات ذکر کسے کہتے ہیں ذکر کیا ہوتا ہے کیسے کرنا چاہیے کس کس قسم کا ذکر ہوتا ہے اور عبادت کیا ہے نیکی کیا ہے اور الحمدللہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ رمضان شریف کی بھی باتیں ہوں گی آپ کے کالز بھی ان شامل سلسلہ کریں گے سب سے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے زینو مجالسکم نور القم یوم القیامہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے کہ میں نے ارض کیا آج کا موضوع ہے ذکر اور عبادات ان شاء اللہ اس پہ گفتگو رہے گی حضرت ذکر اور عبادات کے حوالے سے عبادت کے حوالے سے اب اس سے مراد کیا اگر میں پہلے ہی سوال کے ساتھ آپ کے پاس آؤں کہ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے اور کیا چیزیں ذکر اللہ عز میں شامل ہیں یعنی جب عام عوام اور ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ذکر سے تو مراد یہی لیا جاتا ہے عام عوام نے کہ زبان سے اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ کرنا جو ہے یہ ذکر ہے اب یہ ذکر ہے اور اس کے علاوہ کیا ذکر ہے کیا کیا چیزیں داخل ہیں کیا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ کا عام مفہوم اور عام طور پر جو آپ نے بیان کیا کہ اللہ کا زبان سے نام لینا یہی ذکر شمار کیا جاتا ہے بے شک یہ ذکر ہے اس اعتبار سے ذکر یہ لسانی ذکر کہلاتا ہے زبان سے اللہ کی تکبیر تسبیحات تحمید تقدیس اللہ کی پاکی بیان کرنا کبریائی بیان کرنا اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کرنا اللہ تبارک و کو یاد کرنا زبان سے اللہ تبارک و کو پکارتے رہنا دعا مانگتے رہنا تلاوت کلام پاک کرتے رہنا یہ سب لسانی ذکر میں آتا ہے یعنی زبان سے آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے ٹھیک اور ایک تو ذکر سے اعتبار سے ذکر کی دوسری قسم قلبی طور پر بھی ذکر ہے قلبی طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دل, میں دل, دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا اللہ تبارک, تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں سوچ و فکر کرنا غور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر دل سے شکر ادا کرنا ٹھیک تو یہ طلبی یہ طور پر بھی کہے گی اس کو کہ یہ ذکر اللہ ذکر میں مشکول ہے جی ذکر بالکل بے اور, اور یہاں تک کہ فرمایا ہی. کہ علماء اکرام جو دین اسلام کے بارے میں غور و خوض مسائل کے بارے میں سوچ فکر تو یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے, اللہ ہے اس اعتبار سے تو تیسری بات ایک لسان کی اور ایک قلب کی اور ایک بدن کی ठीक بدنی ठीक طور پر کہ آدمی اپنے اعزا کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اور اس اعضا کو اللہ کے اطاعت والے کاموں میں مشغول رکھتا ہے اور نافرمانی فرمانی والے کاموں سے بچاتا ہے ठीक پھر بعض عبادت ایسی ہیں جن میں بالفعل آدمی کا بدن جس کی محنت خرچ ہوتی ہے بدن حج کرتا ہے تو اس میں بدنی عبادت بھی ہے مال خرچ ہوتا ہے تو بدن پر بھی اس کی مشقت آتی ہے ان قریب رمضان مبارک میں ہم داخل ہو جائیں گے تو روزہ ہے تو یہ, اس یہ بھی بدنی عبادت ہے کہ آدمی اس کی جو کچھ ہے وہ اپنے بدن پر ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے اور بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے ذکر میں مشغول ہے اللہ کی یاد میں مشغول ہے تو المختصر عرض یہ کہ ذکر اللہ سے مراد ہر وہ ایسی ایسی بات جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد کی طرف اس کو لے جانے والی ہو اس کے ذہن اس کی توجہ اور اس کے خیالات اللہ تبارک و تعالی اس کے دین کی طرف ہیں تو یہ ساری چیزیں ذکر اللہ میں شامل ہو جائیں گی اب اس اعتبار سے بہت وسط ہے اس میں ظاہری اعتبار سے نوعیت کچھ بھی ہو جی کچھ بھی ہو وسعت بہت ہے اس چیز کے اندر یعنی آدمی دین سیکھ رہا ہے اب دین سیکھ رہا ہے تو مظاہر قرآن کی آیات سیکھ رہا ہے یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہا ہے یا دین کے مسائل سیکھ رہا ہے اپنی دین کے بارے میں تو یہ دین میں جو مشغول ہے تو آخر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس نے اس کو اس عمل کے اندر مشغول رکھا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ اصل یہ کہ یاد الہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دین کی وجہ سے یہ دین کی بات سیکھ رہا ہے تو گویا کہ یہ بھی اس ذکر میں شامل ہے تو اس اعتبار سے ذکر اللہ کا مفوم بہت واضح عبادت یعنی جو واضح طور پر نمازیں ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہیں تسبیحات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو سیکھنا سکھانا ہے اور دین کے بارے میں سیکھنے سکھانے کی مجالس میں شرکت کرنا ہے یہ بھی ذکر اللہ میں بلکہ امبیائی کرام کا ذکر کرنا ان کی آمد اور ان کے بارے میں پڑھنا سمجھانا یا سیکھنا یہ بھی اس اعتبار سے یاد اللہی ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا یہ بھی یاد اللہی ہے کیونکہ ان سے بالواسطہ یعنی اللہ تعالی کے قرب انہوں نے حاصل کیے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو یہ اس اعتبار سے یہ بھی اس ذکر کی کری میں اللہ رب العزت کی نسبت شامل ہے اچھا یہ ایک تو ہے کرنا दी ایک ہے ہم کر رہے ہیں یعنی اللہ زوجل کا ذکر کر رہے ہیں اس کے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں ناطے پڑھ رہے ہیں ایک ہے ہمارا پڑھنا اچھا دوسرا ہے سننا تو کیا یہ سننا بھی ذکر میں داخل ہوگا جی ہاں بالکل سننا بھی ذکر میں داخل ہے اور ہمارے آزاد گویا کہ ہمارے کان مشغول ہیں اس ذکر کی طرف ٹھیک ہے ہمارے ذہن دماغ ہم باں ہاضر ہیں اس طور پر ہیں نصیب دل بھی حاضر ہو ٹھیک تو بعض اوقات ان یہ کیفیات جو ہوتی ہیں تو یہ اس اعتبار سے یہ بھی ذکر ذکر کرنے والے کے جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان ہوئے تو وہ اس کو بھی حاصل ہوں گے ابھی آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ذکر بالقلب کے دل سے یاد الہی کرنا اللہ رب العزت کی تخلیقات پہ غور و فکر کرنا اور دینی مسائل پہ غور و فکر کرنا یہ سب ذکر بالقلب ہے دل کا ذکر ہے تو ہمارے جو ایک اس طرح ہے دعوت اسلامی کے متنی ماحول میں فکر مدینہ فکر مدینہ جو ہے کہ گناہوں پہ ندامت ہونا نیکیوں کے لیے کوششیں کرنا ان پہ سوچ و بچار کرنا تو کیا یہ بھی ذکر میں داخل ہو جی بالکل اس اعتبار سے یہ دین کے بارے میں جو بھی خیالات اس کو یا ایسی سوچ بچار کے جس میں وہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی یاد کر رہا ہے ٹھیک ہے فکر مدینہ میں کیا چیزیں ہیں فکر مدینہ میں آپ نے نماز پڑھی پابندی کے ساتھ پڑھی ठीक جماعت ठीक کے ساتھ پڑھی ठीक فکر مدینہ میں و وظائف ہیں فکر مدینہ میں درود پاک ہیں فکر مدینہ کے اندر گناہوں سے بچنے والے معاملات کا ذکر ہے فکر مدینہ کے اندر نیکیوں پر ابھارنے والی چیزیں ہیں اشراک و چاستے تہجد کا ذکر ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دین کا حصہ ہی تو ہیں تو جن چیزوں سے ہمیں جن کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں بھی بکثرت باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں یعنی گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے روزانہ کے معاملات میں شریعت کا نصاب کیا ہے شریعت اس سے کیا تقاضا کرتی ہے اور کن باتوں سے بچنے کا کہتی ہے صحیح تو صحیح وہ امیر علیہ سنت کے عطا کردہ یہ فکر مدینہ والے مدنی انعامات کا رسالہ اگر لے لے تو ایک آدمی کو کم از کم اپنی روز مرہ کا نصاب شریعت ضرور اس کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے فرائض سے لے کر مستحبات اور آداب تک سب اس میں شامل ہو جائیں گے اچھا ذکر کی بات ہو رہی ہے عبادت کی بات ہو رہی ہے تو میں نے ایک بات شروع میں ہی عرض کی کہ اللہ اللہ کہنے کو لوگ ذکر سمجھتے ہیں اچھا اسی طریقے سے صرف نماز ہی پڑھتے رہیں ہم سرب سجود رہیں تو اسی کو عبادت تصور کیا جاتا ہے یہ بات درست ہے دیکھیں بالکل عبادت بہت بڑی عبادت ہے نماز تو بہت بڑی عبادت ہے اور فرائض میں سے سب سے زیادہ یعنی جس کا مرتبہ ہے عام ترین فرض نماز ہے اور نماز ہی وہ عمل ہے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت زیادہ نماز کے اوپر احکامات دیے گئے اور تاکید فرمائی گئی نماز کے اوپر بے شک نماز بھی عبادت ہے ٹھیک ہے لیکن عبادت بھی تو اپنے اعتبار اس اعتبار سے عبادت کئی چیزوں میں بہت وسط رکھتی ہے ٹھیک عبادات کے طور پر آدمی اگر کوئی آدمی کاروبار میں ہے اب کاروبار اگر وہ اس انداز اور طریقے سے کرتا ہے کہ یہ چیز سے مجھے اللہ نے منع کیا ہے اس چیز کا مجھے حکم دیا ہے ٹھیک ہے مال کمانا ہے تو یوں کمانا ہے اور اس چیز سے مجھے منع کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اس کا سارا دن بھلے اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک تصور بنا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی تو یادیں اللہی عبادت میں گویا کہ وہ الحی اور عبادت شامل ہوگا جبکہ وہ قسم میں آج بیٹھا ہوا ہے اور حدود شریعت جو اور پابند ہے اور اس طور پر بطور خاص یہ نیت کہ یہ کام سے اللہ نے مجھے منع فرمایا اس کام سے مجھے آدمی کا جھوٹ زبان پہ آتا ہے لیکن اس لیے وہ روکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والا کام ہے جی تو کئی ایسی چیزیں کسی کا حق مارنے کے اعتبار سے کسی دوسرے اعتبار سے تو وہ جو شریعت کو ہی ملحوظ خاطر رکھتا ہوا یہ کام کر رہا ہے تو یہ کام اس کے لیے بالکل ان نیتوں کے ساتھ قابل ثباب ہیں اور جب آدمی اس نیت کے ساتھ کمائی کرتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں میرے بال بچے اور جن کا شریعت مطالعہ نے مجھ پر خرچ لازم قرار دیا ہوا ہے اس نیت کے ساتھ میں کمائی کرتا ہوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے میں بچ جاؤں گا تو یہ تجارت تو محمود تجارت ہے تو یہ ابھی جو آپ نے گفتگو کی خیر میرا سوال جو تھا اس کا پس منظر بھی یہی تھا یعنی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ایک شخص کاروبار زندگی میں مشغول ہے تو کیا اسے یہ کہیں گے کہ ذکر کرنے والا نہیں اور عبادت کرنے والا نہیں ہے لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ عبادت کرنے والا ذکر کرنے والا راہ پر اس جاملاً ہے جاملاً اس اعتبار سے تو یہ تو بڑا حسن اسلام سے دی. ہے اسلام کی خوبصورتی ہے نہیں تو عبادت یا مذہب یا دین کی جو ایک عمومی جو ایک تشریحات لی جاتی ہیں وہ تو گویا کہ یہ کہ مخصوص عبادات کا نام ہے اور جو تشریح آپ نے ابھی بیان کری قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی اگر شریعت کے مطابق گزاری جائے اب اس میں جو جو کریں گے حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ انم المعروف صدقہ ہر نیکی صدقہ ہے اب اس نیکی کی تشریحات میں جو ارشاد فرمایا گیا اس میں کئی چیزیں بیان فرمائی حتی کہ یہاں تک یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کسی کو اچھی نیت کے ساتھ ہنر سکھا دینا یہ بھی صدقہ تمہارا یعنی عام روزگار کا ذریعہ بھی کوئی سکھا دیتا ہے اور حدیث پاک میں اس کو بھی صدقہ شمار فرمایا گیا چل ایک ایک اب یہ ذکر کے اور عبادات کے فضائے وہ آپ نے معاملات کچھ بیان کیے ہیں کالز بھی ہمارے پاس انشاءاللہ وہ بھی لیں گے لیکن اگر کچھ ذکر کے ذکر الہی کی کچھ فضائل ہو جائیں اور کچھ ان کی برکات ہو جائیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر ذکر کرنے کے فضائل بیان فرمائے اور حکم ارشاد فرمایا یا ائلدینہ آ منظ کر اللہ ذکرا ان کثیرہ وہ سب بے شو بکرتا ہوں اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کر صبح و شام اللہ کی پاکی کو بیان یا کرو اب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کے بارے میں اور یہاں حکم دیا گیا ایک اور مقام پر مومنین مسلمان مرد اور عورتوں میں کیا کیا اچھی صفات ہونی چاہیے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد بنے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں سچی, سچے مرد اور سچی عورتیں اللہ سے خشیت رکھنے والے مرد اور خشیت رکھنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں وہاں آخر میں یہ بات ارشاد پنمائے وز ذاکرین اللہ کثیر وزاکرات اللہ اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں عدد اللہ مغفرت ہوں عجر عظیمہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے تو کتنی کتنی بشارتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے جتنے حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کو بیان فرمایا ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں آپ نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے کیا کوئی فرشتہ ہے تو کہا گیا کہ نہیں پھر پوچھا کہ کیا کوئی نبی ہیں کہا گیا نہیں پھر پوچھا یہ کون ہے تو فرمایا گیا ارض کی گئی جواباً کہ یہ وہ شخص ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی اور دل مساجد میں لگا رہتا تھا اللہ, اللہ, اللہ کے ذکر سے زبان تر ہے دل مساجد میں لگا ہو اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلوائیں بعض اوقات آدمی کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ کر اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانا اس کی وجہ بن جاتا اس کی وجہ اور سبب بن جاتا تو کہا گیا کہ اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں نہیں دلوائیں یعنی کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی کہ اس کو جواباً اس کے ماں باپ کے لیے کوئی عذیت دہ کلمات کو کہا جائے ایک اور حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تمہارا گزر کسی جنت کی کیاریوں پر سے ہو تو اس میں سے کچھ چن لیا کرو عرض کی گئی یا ص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کیا ہیں فرمایا ذکر کے حلقے یہ جنت کی کیاریاں ہیں سبحان اللہ فرمایا جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ مش... مشغول ہیں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے پروں سے رحمت والے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کو سکینہ اور اطمینان عطا فرمایا جاتا ہے تعظیم ہے اس میں ذکر کرنے والوں بلکہ فرشتے تلاش میں رہتے ہیں اور ان مجالس کو ان محافل کو اور ان حلقوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں بیٹھ کر لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو استغفار کر رہے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان پر اپنی رحمت والے پر ان پر ان سے ڈھانپ لیتے ہیں اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہ ہم ابھی سن ہی چکے ہیں کہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے بھی ہوتا ہے اور جوارے سے بھی ہوتا ہے حضرت میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ جو آپ نے فرمایا تھی ایک بات یہ ذکر کی جو تقسیم فرمائی تھی کہ ذکر زبان سے ہوتا ہے کل سے ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا ذکر بدن کی کچھ آپ نے <coughs> بھی وہ فرائی تھی چیزیں تو اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے تو پھر ہم کالس کی طرف بڑھیں بدن کے بارے حوالے سے یعنی جیسے میرے ہاتھ ہیں جی میرے ہاتھ ہے اب میں ان ہاتھوں سے کیسے ذکر کروں گا یا میری آنکھیں تو میں ان سے کیسے ذکر کروں گا دیکھیں ہاتھ ہیں تو ہاتھوں سے بھی کئی اعتبار سے نیکیاں ہوتی ہیں عبادات والے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے آنکھ کا کام ہے دیکھنا ٹھیک ہے تو آنکھ کن کن چیزوں کو دیکھے گی کلا میں پاک کو دیکھے گی آنکھ تو اس سے جو ہے وہ سوا ملے گا یہی آنکھ کابت اللہ کو دیکھے گی سوا ملے گا یہی آنکھ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے گی ثواب اس پر ملے گا یہی آنکھ کسی عالم دین کو اچھی نیت کے ساتھ دیکھے گی اور یہ بھی ثواب کا کام ہے یہی آنکھ محبت کے ساتھ اگر اور اسی طرح کو نیکی والے کاموں کی طرف یہ جاتے है। تو یہ بھی ثواب کے کام ہے ہاتھ ہیں ہاتھ کے ذریعے ہم کسی سے مدد کر سکتے ہیں ان ہاتھوں کے ذریعے ہم مسافہ لیتے ہیں ان ہاتھوں کو ذریعے ہم ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تو کئی کام یہ ہاتھ قرآن حدیث لکھنے کے اندر قرآن حدیث کو اٹھانے میں قرآن حدیث کی تباہ کرنے میں اس کو چھاپنے میں غریبوں کی مدد کرنے میں کئی اعتبار سے ہمارے ہاتھ بھی خرچ ہوتے ہیں یہ تو ایک عام اس کا استعمال لیکن جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجدہ ہے پھر اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر جہاں تک ہمیں حکم ہے کہ ہمارا دل بھی حاضر رہے ہمارا ذہن بھی نماز کی طرف رہے وہاں یہ بھی کہ ہمارے یہ بدن یہ بھی عبادت میں مشغول ہے اور مسلسل اس کام میں مشغول ہے آپ کی بات سے بات نکل رہی ہے تو ابھی جو آپ نے نماز کی مثال دی تو اس طریقے سے نماز سے ایسی عظیم عبادت ہوگی کہ جس میں ذکر کی تینوں اقسام پائی جا رہی ہیں سے بھی اور جوارے سے بھی اللہ کرے کہ دل بھی ہمارے حاضر ہو جائے اس میں زبان کے اندر کل زبان تو رہتی ہے پڑھنا ہے اور کل بھی اگر آ جاتا ہے اس میں حاضر ہو جاتا ہے تو پھر بہت بڑی یہ فضیلت اور برکت ہے بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور دل میں ادھر ادھر جاتا ہے اس کے خیالات آتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ابن آدم اللہ تبارک و تعالی سے طرف سے ندا آتی ہے کہ ہم سے کوئی بہتر ہے جس کی طرف تمہارا دل پر توجہ جا رہی ہے سوال یعنی سوال کیا جاتا ہے کس طرف توجہ داری پھر اس کو دوبارہ کہا جاتا ہے پھر دوبارہ یہاں تک کہ تیسری دفعہ اگر پھر بھی وہ اس کا دل حاضر نہیں ہوتا اور اس کے ذہن دماغ نماز کی طرف نہیں رہتے تو فرما اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہے تو جب بھی نماز پڑھیں ہمیں اس انداز سے پڑھنی چاہیے کہ دل دماغ بھی حاضر رہے ہیں سر بازو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے تم ذکر کر رہے ہیں جی جی زبان سے ہم ذکر کر رہے ہیں یا جو بھی کلمات ہیں وہ ادا کر رہے ہیں لیکن دل ہمارا جو ہے نا وہ حاضر نہیں ہے وہ کہیں اور مشغول ہے سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد آپ سوال یہ فرمائیں گے کہ ذکر اللہ دروشی بھی پڑ رہے ہیں آ... زہر کاروبار میں بھی بازوقات ہوتے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں दी تو दी توجہ ہر طرف ہے دیکھیے دی دی بیان جتما میں آئے میں بیان سن رہے لیکن ہماری توجہ کہیں اور تو اب کیا ہوگا دیکھیں یہ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک مختلف ان کے احکامات موجود ہیں جو آپ نے بیسک بات کی کہ ذکر اللہ زبان سے جاری کوئی اللہ اللہ پڑھ رہا ہے تصبی ہے اس کے ہاتھ میں اللہ اللہ اللہ لیکن وہ ادھر ادھر مشغول ہے اپنی توجہ کسی اور چیز میں بھی رکھی ہوئی ہے دل ٹوٹل اس کا حاضر نہیں ہے تو اس کی زبان تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے ایک ازب کا ذکر تو ہو رہا ہے ٹھیک ہے کلب حاضر ہوگا تو یہ قلبی ذکر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا اگرچہ درجہ اس کا زیادہ ہے کہ یہ بھی شامل ہو فضیلت اس کی थी थी لیکن صرف اگر زبان ہی ذکر کر رہی ہے تو اس کو بھی حتیث پاک کی روشنی سے اس کو فضیلت ملے گی جن کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور پڑھنے کا ہی وہ حدیث پاک بخاری شریف کی سب سے آخری جو حدیث پاک ہیں ان کے بارے میں کیا اشاد فرمایا کہ وہ یہ کہا ہے کہ وہ زبان پر جو ہے وہ بہت ہلکے ہیں زبان پر ہلکے ہیں تو ठीक زبان ठीक سے ہی پڑھنے کا اور کتنی حدیثیں مبارکہ ایسی ہیں جن میں پڑھنے کا ہی ذکر ہے تو اگر دل حاضر نہیں بھی ہے تو بھی انشاءاللہ فضیلت ملے گی بلکہ امام غزالی علیہ رحمان نے یہاں ایک سوال ہی اسی پر ہی اپنے قائم فرمایا کہ شیطان باز اوقات دلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کسی کو کہ یا تم ذکر کرتے ہو جب تمہارا دل ہی حاضر نہیں ہے تو تمہارے ذکر کا فائدہ کیا چھوڑ دو تو فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں اب پہلا تو وہ شخص ہے کہ جو یہ چیز سنتا ہے شیطان کی طرف سے جب وسوسا آتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھی توجہ دلائی اب آئندہ میرا دل بھی حاضر رہے گا میں ذکر نہیں چھوڑوں گا میں زبان تو ذکر کر رہی ہے لیکن اب میں دل سے ذکر کروں گا اور تمہیں اور جو تکلیف دوں گا یعنی اس کا یاد دلانا اسی کے گلے پر اسی جی کے گلے پر بلکہ امام غزالی رحمہ فرماتے یہ تو اس کے زخموں پہ مزید نمک چھڑکنے والی بات ہوئی کہ, کہ اس کو اور تکلیف دے دی ٹھیک ہے فرمایا اچھا یہ بہت اچھا آدمی یہ والا دوسرا فرمایا وہ احمق ہے اور وہ کون سا احمق ہے وہ جو وسوسہ پا کے اب کیا ذکر چھوڑ دوں کہہ آپ دلّی نہیں ہے تو پھر ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ معذ اللہ یعنی لوگوں کو وزر سے اور دلا کے ایک نماز نہیں پڑھ رہا دوسرا جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو الٹے سیدھے مشورے دے کر کہ تمہارا دل میں یہ ہے تمہارا یہ معاملہ یہ ہے تمہارا یہ معاملہ یہ ہے پھر نماز پڑھتے میں پڑھتے روک کے بیٹھا ہوں سوالات اصل میں جیسے آپ نے ابھی خود ہی سوال ریس کر دیا تو یہ واقعی میں یہاں پہ دو باتوں پہ میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا ایک تو یہ کہ ایک شخص نیکی کر رہا ہے تو دوسرا اس کی تھپکتا ہے یا اسے اور ترغیب دیتا ہے اسے حوصلہ دیتا ہے نہیں کر رہا ہے یا کر رہا ہے نہیں کی لیکن اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ اچھی بات ہے یار آپ جو کر رہا کپ اپ کرتے رہو جاری رکھو اسے آگے بڑھو اچھا دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ نا خود کر رہے ہیں اور دوسرے کو جو ہے نا الٹا روک رہے ہیں ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ کہ اسی میں کہ دل حاضر نہیں ہے تو اب رمضان شریف کی بھی آمد آمد ہے اس میں ترابی بھی ہوگی تلاوت کا بھی سلسلہ ہوگا ویسے بھی پورے سال ہونا ہی چاہیے لیکن بہرحال رمضان میں اس کی کثرت ہوتی اور ہونی بھی چاہیے تو اب کیا ہوگا کہ جناب بعض لوگ کہیں گے کہ وہ قرآن جو ہے نا سمجھ کے پڑھنا چاہیے اب ایسی خالی خولی تلاوت کا کیا فائدہ تو اس کو بھی اسی میں لے لیجیے جی, جی ہاں تو یہ اس طرح کے بعض ہوتے ہیں کہ امام غزالی علیہ رحمانت فرمائے شیطان اس طرح کے فصف سے دلاتا ہے اور ہے. یہاں بے عمر لوگ بھی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے ٹھیک اچھا ہے اچھا کسی کی کوئی گنا دیکھ لیں یا برائی دیکھ لیں تو اب اس کو خام خام اس کی نیکیوں کا تانا دیا جاتا ہے جی ٹھیک ہے اب کوئی ایک برائی برا عمل کسی اور نے کیا ایک داڑھی والے نے کیا ارے آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی آپ نے یہ کیا بہتر ہے آپ داڑھی کٹوا دو ماض اللہ الٹا یعنی الٹا مشورہ دیتے ہیں ٹھیک آپ نماز پڑھتے ہیں یہ معاملہ ہوا اچھا آپ کے بعض اوقات اس میں معاملہ نہیں اس کے گھر میں ہے تو بھی اس کو کوسا جاتا ہے اس بےچارے کو کہ یار آپ کے گھر میں یہ اور آپ نماز پڑھ رہے بڑے نمازی بنتے نمازی اور حاجی بنتے جن کے گھر میں تو یہ بہرحال یہ شیطانی خیالات ہیں اور جو اس طرح کے لوگوں کو ورگ ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ شیطانی کام اپنے ذمہ لے کر یوں گویا کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو امام غزالیہ فرمایا دوسرا شخص احمق ہے جو اس کو سے کو آتے ہوئے عبادت کو ہی چھوڑ دے زبانی ذکر تھا وہ بھی چھوڑتا ہونا یہ چاہیے تھا کہ دل بھی حاضر کرتا اس نے ذکر بھی چھوڑ دیا تیسرا فرمایا کہ وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا دل حاضر نہیں ہے لیکن میری زبان تو ذکر کرتی رہے زبان تو ذکر کرتی رہے زبان ذکر میں مشغول رہے تو فرمایا یہ بھی صحیح ہے اس کو چاہیے کہ دل کو بھی حاضر کرنے کی کوشش کرے لیکن دوسرے والے کے اندر داخل نہ ہو کہ عبادت کو ہی چھوڑ کے دارے چھوڑے نہ کرتا جی. رہے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرے کچھ کالز ہیں وہاں پر شامل کر لیں है. کیونکہ تاخیر بھی کافی ہو گئی ہے آج میں بیٹھا تو ہیں جس طرح مدنی چینل پہ سلسلے دیکھتے ہیں علم کے جیسے بھی آپ کا سرسوار دیکھ رہے ہیں تو اس کے بھی یہ فضائل ہوں گے اس کو بھی اسی میں شمار کیا جائے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی مزید کال مزید دو تین جوابات بابو مدینہ کراچی سے ابو ماجد کر رہا ہوں سلسلہ علم کی کہکشاں میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے لیکن گناہ کو گناہوں میں کیوں سکون ملتا ہے بعض لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں اور ٹائم گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تو اس کا کیا جواب ہے مفتی صاحب رحمائی فرمانے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام اللہ وبرکاتہ جی مزید کال دیجیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ذکر اللہ بلند آواز سے کرنا ہی ضروری ہے براہ کرم جوابی ٹھیک ہے مخت اب یہ آیا کہ آخری سوال سے شروع کرتے ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بلند آواز سے کرنا ضروری ہے بلند آواز سے ان کی شاید مراد یہ ہو کہ آواز نکال کر ہی یعنی عام طور پہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو آواز تھیک تھیک نکال تھیک تھیک کر جیسے یعنی عام طور پہ جیسے کان کے سن لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بعض جگہ پہ جہاں شریعت مطالعہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہاں زہرے پڑھنا ہی مراد ہوگا, مراد ہوگا مراد ہوگا نماز ہے نماز, نماز ہم ہاں پڑھتے ہیں تو اب جب نماز کے اندر قرات کا معاملہ ہے تو وہ پڑھنے سے ہی ادا ہوگا اس طرح اور جو معاملات ہیں وہ پڑھنے سے ہی ادا ہوں گے یہاں ذکر سے مراد ہم ہاں نے ایک ذکر قلبی طور پر بھی لیا ہے جی یعنی بیان کیا ہے جی تو زبان سے ہی بلند آواز سے ذکر کرنا صرف یہی ذکر نہیں ہے قلبی طور پر بھی اگر اپنے دن میں اس چیز کو اللہ تبارک کو تعالی کی شان کو کبریائی کو اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت کے معاملات یعنی اس کے اندر غور و خوض کرنا یہ بھی چونکہ ذکر اللہ میں شامل ہے اگر کوئی بلند آواز سے ذکر نہیں کرتا یوں کرتا ہے تو یہ قلبی طور پر ہے البتہ بلند آواز سے یعنی آواز پیدا کر کے ذکر کرتا ہے تو یہ لسانی زبانی ذکر ہے دل بھی ساتھ شامل ہوگا تو انشاءاللہ شاء کل بھی ذکر بھی شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی پڑھنے کا جہاں پہ بھی شریعت مطالعہ نے کیا ہے تو پھر وہاں کم از کم اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ اپنے کان سنن سننے اپنے کان خون اور کوئی ایسا عارضہ اگر نہیں ہے اگر اس کی وجہ سے ورنہ اگر وہ عرضہ نہ ہوتا تو یہ سن لیتا جنریٹر چل رہا ہے مثال کے طور پہ شور ہو رہا ہے لیکن یہ اتنی آواز سے پڑ رہا ہے کہ اس کے کان اس کی بات یعنی اگر یہ شور نہیں ہوتا تو یہ سن لیتا تو یہ پڑنا مراد ہوتا ہے یہاں میں ان نمازیوں کی بھی توجہ دلاؤں گا کہ بہت سے نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں ایک تو امام امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے تو اس کی تو اجازت نہیں شرن تو لیکن جب وہ اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کے صرف ہوٹ تھوڑے سے حرکت کر رہے کا ہونٹ بھی آرام کر رہے ہیں ہونٹ ہی نہیں ہل رہے ہوتے باقی پورا جیسا ہل رہا باقی صحیح فرما رہے تو اس انداز سے یعنی جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے پڑھنا تب ہی کہلائے گا جب کان سن لیں گے اور جب کان سنیں گے یعنی اس طرح کا کوئی عرضہ نہیں ہے کہ جو مانے ہو اور آدمی سن سکے थीक تو وہی پڑھنا کہلائے گا تو اس انداز سے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری نمازیں ضائع نہ ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ مدنی چینل کے سلسلے جو دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور الحمد للہ مدنی چینل کے سلسلے تقریباً علم دین سے بھرپور ہوتے ہیں اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے گناہوں سے روکنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ ذکر میں داخل ہوں گے کیا یہ دیکھنے اور کرنے والوں کو ذکر اللہ کی جو برکات ہیں وہ ملیں بالکل علم دین سیکھنے کی جو مجالس کے فضائل آدمی کو حاصل ہوتے ہیں کہ علم کی بات حاصل کر رہا ہے الحمد الحمدللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ہے دارالطا سنت کے سلسلے کے فیضان قرآن کے دیگر سلسلے ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں تو ان سب میں مدنی چینل ہے ہی ایسا مبلی گویا کہ دن رات ہی قرآن حدیث نبی کریم علیہ الصلاۃ وسلم کی سنتیں اداب تلاوت ناز شریف یہی یہ ہمیں سنا رہا ہے یہ ہمارا الیکٹرانک موبل نہیں ہے جی الحمد تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم شریک جب رہیں گے تو یہ ہماری عبادات میں ہی شامل ہوگا اچھی نیتوں کے ساتھ جیسے انہوں نے ہمارے سائل محترم نے توجہ دلائی تو ناظرین سے یہی عرض کروں گا ابھی بھی اور رمضان المبارک میں بھی اپنے مدنی چینل کے ساتھ ہی رہیں سحر ہو یا افطار ہو روزے کی حالت میں ہو یا رات کی گھڑیاں ہوں الحمد للہ میر السنت لامت برکات ملالیہ رات کو روزانہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے دوپہر کے بعد اثر, اثر کے بعد بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ اور دیگر بھی سلسلے جاری ہوں گے مدنی چینل پہ دوپہر دو بجے سے لائیو سلسلے سٹارٹ ہوں گے جو اگلے دن انشاءاللہ صبح آٹھ بجے تک چلتے رہیں گے اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی مجلس کی کوششیں ہیں اور سعی یہ ہے کہ ایسی نشریات پیش کی جائیں الحمدللہ کہ جو پچھلے سالوں سے مزید بہتر ہو جس میں مزید علم دین سیکھنے کو ملے مزید نئیوں کی ترغیب ہو مزید گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ دلچسپ انداز ہو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ایسا ہی ہوگا آخری سوال یہ تھا مجھ سے وہ اس میں کال میں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے لیکن بعض لوگوں کو گناہوں میں سکون مل جاتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں بالکل ایمان والوں کی صفت کو یہ بیان قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ دینا امن و تت ما ان کلوب اللہ اللہ بذکر اللہ ہی ان القلوب ٹھیک یہ ایمان والوں کی صفت کو یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل چین پاتے ہیں ٹھیک اور سنو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے ٹھیک ہے آج جو یہ جو سائل نے کہا ہے کہ بعض لوگ گناہ کرتے اور ان کو گناہ میں سکون ملتا ہے ٹھیک دیکھیں سکون سے مراد ہے یہاں پہ جو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے اس اعتبار سے گناہ میں لذت ہے زہر ہے اور انسانی ایک خواہشات کے پورا ہونا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو گناہ میں لذت ملتی ہے تو گناہ میں لذت کا مل جانا یہ سکون کی علامت نہیں ہے ٹھیک ہے سکون اطمینان قلب گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی پشیمان ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ یہ کہ جس کے دل کیونکہ گناہ کرتا ہے آدمی تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھپا لگ جاتا ہے لگ نقطہ لگتا ہے اب اگر یہ غالب آ جاتا ہے پورا کا پورا اس دل کے اوپر تو پھر اس کو کوئی اچھی چیز بھی اثر نہیں کرتی نیکی کی بات بھی اس کے دل پر اثر نہیں کرتی تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ ذکر اللہ میں مشغول ہوں اللہ کے احکامات کی طرف آئیں تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے دل کی صفائی ہو سکے اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہر زنگ والی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا زنگ دور کرنے کے لیے کوئی چیز ہے اور دلوں کا زنگ دور ہوگا وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا تو اللہ کا ذکر ہو تلاوت کلام پاک ہو تاکہ دل کی صفائی ہو جب دل کی صفائی ہوگی تو پھر دیکھیں کس طرح کس انداز سے ان, ان کاموں کے اندر اس کو سکون ملے گا اور سکون سے مراد آپ دیکھیں غریب آدمی ہے پریشان ہے لیکن کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا وہ دعا سے بھی اس کو چین مل رہا ہے بالکل ٹھیک پریشانی میں ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس سے چین میں آتا ہے جی لیکن اگر کوئی نافرمانی میں اور نافرمانی والے کام کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے چین پا لیا وہ کوئی چین نہیں ہے اگر ہے چین تو دنیاوی چین ہے چند لمحوں کے لیے چین گئے حقیقتا وہ کسی طرح کا چین ہے نہیں ہے وہ کسی بزرگ کا بھی بڑا پیارا کال ہے نا کہ وقتی لذت کو دیکھ کے گنا نہیں کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی وہ گنا باقی رہ جائے گا اور وقتی مشقت کو دیکھ کے نیکی نہ چھوڑو کہ نیکی باقی رہے گی اور وہ مشقت ختم ہو جائے گی ہمارے مفتیش اسلامی بھائی نے قول ہمیں بیان کیا جو ابھی مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچا اور ایک بڑی پیاری بات پچھلے دنوں سلسلے میں پتہ چلی وہ یہ کہ پیاری بات کیوں کہ علمی بات ایک کہ گناہ ہونا یعنی گناہ میں لذت محسوس ہونا یا گناہ میں سکون ملنا یہ بھی گناہوں کی نحصت ہے یہ جی جی تو مطلب جی جی بڑی ڈرا دینے والی بات ہے جی, جی, جی, جی, جی اگر بالکل جی جی جی پاک, جی پاک جی میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ مومن کا گنا کرنا اس کے لیے وہ عہد پہاڑ سے بھی بڑا اس کے لیے ہو جاتا ہے اور منافق کے لیے گناہ کرنا ایسا تھا جیسے مکھھی بیٹھی اس نے اڑا دی اللہ یعنی اس کے لیے آسان ہے بالکل اس کو جب اتنے معاملات میں مشغور رہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی بہت معاملہ آسان رہا لیکن مومن جن کے لیے یہ بیان فرمایا عہد پہاڑ کے نیچے دب جانا گویا کہ اس کے لیے اتنا بڑا یہ جو آپ نے ابھی حدیث بیان کی بہت ڈرا دینے والا معاملہ جی ہاں اور ہم سب کو اپنا محاصبہ کرنا چاہیے غور فکر کرنا چاہیے اور ان افراد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر گنا کر رہے ہیں اس میں لذت محسوس ہو رہی ہے آسانی محسوس ہو رہی ہے اس کو بھاری محسوس نہیں کر رہے ہے تو اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے اور واقعتاً نیک لوگوں کو گنا مشکل لگتے ہے مختصر سلسلے کا دورانیہ بالکل اینڈ پر ہے اور میں چاہوں گا کہ دو تین سوالات یہاں پہ باقی ہیں اور سلسلہ بھی غالباً رمضان سے پہلے ہمارا یہ آخری سلسلہ ہے رمضان سے پہلے کا تو دو تین سوالات ہیں اگر مختصر مختصر کچھ جوابات ہو جائیں ایک تو یہ کہ روزہ دار جو ہے روزہ عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے لیکن روزہ دار جب سوتا ہے تو بھی اسے ثواب ملتا ہے ایسا سنا ہے کیا ٹھیک ہے حدیث مبارک میں یہ بات تو ارشاد فرمائے گی کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے ٹھیک اس کا عمل مقبول ہے یہ حدیث پاک میں باقاعدہ اس کا تو ذکر بیان فرمایا گیا لیکن یہاں میں یہ عرض کروں گا روزہ دار سہر افطار کرتا ہے سہر کے بعد افطار کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے سہر کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے پھر رات کو تراوی پڑتا ہے پھر کچھ دیر سوتا ہے کہ صبح اس کو پھر سہری میں اٹھنا ہے بیدار ہونا ہے یہ بھی اس کا گویا کے عبادت میں شمار ہوا یہاں چند لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں جو کہتے ہیں روزے دار کا سونا عبادت ہے صبح سو جاؤ اور شام کو اٹھ جاؤ یعنی کی جو نمازیں وغیرہ تھی نمازیں تو اب تو یہ تو گناہ کا کام دو ہے دو دو اگر دو دو کوئی روزہ رکھ کر صبح فجر کی نماز معذ اللہ کر دے یا بلا ازر شریع مسجد کی جماعت کو تر کر دیتا ہے اسی طرح پھر اتنا زیادہ سوتا ہے کہ آگے باگے اس کو ظہر کی نماز کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے تو پھر یہ سونا اس کے لیے عبادت نہیں ہے یہ گنا ہوگا اس اعتبار سے اور یہاں یہ بھی عرض کروں کہ روزے کے اندر علماء یہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے سونا نہیں چاہیے یعنی روزہ رکھ کر اب روزہ رکھ کر اتنا کثرت سے یوں سوئے کہ اس کو روزے کی مشقت ہی نہ پتہ چلے تو اس نے کیا محنتی اس اعتبار سے کی ہے تو روزے میں یہ چاہیے کہ کثرت سے وہ باقاعدہ لمبے طور پر اس طرح جو ہے وہ سونے کا معاملہ نہ کریں अच्छा अच्छा تو تراوی بھی ہے اس میں اور تراوی سے متعلق یہ سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو مساجد میں ستائیس روزہ تقریباً معمول ہے ترابی کا یعنی ستائیس روز میں قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے اور پھر انتیس یا تیس جو روزے ہوتے ہیں اسی میں بھی وہاں تک جو ہے ترابی پڑی جاتی ہے لیکن اب کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے پندرہ روزہ ترابی شروع ہوئی پھر بارہ روزہ پھر دس روزہ آٹھ روزہ 6 روزہ اب تین روزہ بھی جو ہے گویا کہ وہ ترابی ہونے لگی ہے تو اس کے بارے میں کیا شریعت اسلامیہ کہتی ہے تراوی کی نماز یہ سنت موقع ہے مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے مردوں کو بھی پڑھنی ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنی ہے اس کا تعلق اس اعتبار سے قرآن سے نہیں ہے کہ ختم قرآن ہوا اور تراوی ختم ہوگی تراوی جب تک رمضان شریف ہے اس لیے ستائیس روزہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں بھی تو اگر انتیس روزے ہوتے ہیں تو انتیس دن تراوی ہوتی ہے تیس ہوں تو تیس دن تراوی ہوتی ठीक ठीक ठीक تو ایسا تصور بالکل غلط ہے کہ چھ روزہ پڑھ کر بقیات روزے ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے ختم قرآن ٹھیک ہے اگر انہوں نے واقعی سن لیا ہے تو ٹھیک ہے اپنی پڑھ لیں تراوی کی نماز کو ترک نہیں کریں گے وہاں میں کچھ جیسے مجبور بعض کا ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی جاب کے معاملات ہیں یا کچھ اور ہیں تو وہ بھی چھتر کر دیتے ہیں کہ ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو تراوی کی نماز اگر آپ مسجد میں نہیں بھی پڑھ رہے جماعت کے ساتھ آپ نہیں بھی پڑھ رہے تراوی کی نماز پھر بھی آپ پر سنت موقع ہے, کو ते ترق ते ترق ہے اس کو ترک نہیں کرنا ہے اس کو آپ اپنی اکیلے پڑھ لیجئے اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ صورتوں سے پڑھ سکتے ہیں صورتوں کے ساتھ تراوی کی نماز کو آپ ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان شریف میں ایسے داخل ہوتے تھے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ بستر پر آپ تشریف نہیں لے کے جاتے تھے رمضان شریف میں تو اس طرح کی تیاری ہو کہ روزہ بھی ہو کراوی کی نماز بھی ہو تلاوت کلام پاک بھی ہو گناہوں سے بچ کر ہم رمضان میں کاش داخل ہوں آمی. اس تیاری کے ساتھ ہم داخل ہوں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ہمیں رمضان میں حاصل ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سوالات یہاں پہ بھی کچھ باقی ہیں اور کچھ جو ہے وہ دل اور دماغ بھی, بھی سوالات ہیں لیکن بہرحال سلسلے کا دورانیہ جو ہے وقت ختم ہوا انشاءاللہ، اب اس کے بعد آپ مدنی چینل پہ مدنی خبریں دیکھ پائیں گے اور اس کے بعد آج بہت ہی اہم بیان نگران شورہ کا ہے روزہ رکھو تحریک کے حوالے سے انشاءاللہ شاء اللہ اس میں بھی شرکت ہوگی اور یہ سینکڑوں مقامات پہ دعوت اسلامی کی تعلیمی ترکیب میں یہ دیکھا اور سنا جائے گا یہ بیان خود بھی سنیے اور دوسرے اپنے عزیز و رشتہ داروں کو گھر والوں کو محلے داروں کو دوستوں کو بھی سننے سنانے کی دیکھنے دکھانے کی ترغیب دیجیے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے رمضان کی برکات عطا فرمائے على الحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم